تو ناظرین یہ ہمارے کے مرکزی ہوسٹ تسیم صاحب ان سے ملیے اور تھوڑی دیر کے بعد وفا ہوگا نا تو یہ یہاں پہ ہوں گے میں وہاں پہ ہوں گا یہ میں نے پہلے کہا تھا کہ آدمیوں پہ بھائی آپ محسوس مت کیجیے گا آپ کی سیٹ آپ کے پاس رہے گی آپ بالکل فکر نہ کریں مفتی صاحب نے صرف ایک آمدنی کے تحت میری تعریف کی تھی <laughs> باقی آپ کے پاس رہے گی مجھے <laughs> <laughs> پتہ ہے میں وضاحت کر دوں ایک بات تو یہ کہ آپ نے کہا کہ مفتی صاحب کی اور آپ کی جوڑی بہت اچھی ہے تو میری دعا ہے کہ یہ آخرت میں بھی یہ جوڑی اس طرح سے رہے گا بڑا یہ شرف ہوگا جوڑا دوسری بات یہ کہ آپ نے کہا اویس بھائی میری جگہ آ گئے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اویس بھائی کے میرے جگہ آنے سے میری جگہ موتبر ہو گئی ہے اللہ یہ یہ ان کی محبت ہے یہ جو مجھ سے شفقت کا اظہار کرتے ہیں محبت کا بالآخر میں ان سے چھوتا ہوں جب کوئی چیز چھینتی ہے نا تو اس کو لینے کے دو طریقے ہوتے یا تو بندہ یوں لے لیتے ہوئے یا بندہ کہہ گیا تعریف کر لے تھوڑی سی نہیں نہیں ایسی بات نہیں تو نے کہا آپ ہی کی ہے بالکل ایسی بات کبھی آفر ہوگی نا ٹھیک ہے میں تو مزاق میں بھی ایسی بات نہیں کہہ سکتا میں آپ کا موقع کرتا ہوں یا ہمارے یو ٹی وی کے کیو ٹی وی کے ماشاءاللہ مرکزی ہوسٹ ہے تسیم <سؤال> بھائی ایک کال ہے بالکل السلام علیکم ہلو السّلام علیکم وعلیکم جی جیلو جی میں حافظ فائدہ بات کر رہی ہوں سیالکوٹ سے جی فرمائیے سب پہلے حلیل انکل کو میری طرف سے بہت بہت عید مبارک میرے گھر والوں کی طرف سے بھی اور یہاں پہ جتنے بھی بیٹھے ہیں سب کو میری طرف سے بہت بہت عید مبارک بہت بہت مجھے فرقان بھائی سے بات کرنی ہے جی جی فرمائیے مجھے فرقان بھائی سے بات کرنی جی آواز فرقان بھائی کی ہوگی السلام علیکم اللہ کا بڑا کرم بہن آپ کی دن تو گزرا ہے آپ کا عید کا ماشاء اللہ بہت اچھا گزرا فیملی کے ساتھ گزرا اور بڑا مزہ ہے مجھے آپ سے لطیفہ سننا ہے ایک دن سے وہ دن سننی ہے اب لطیفہ کا کیا ایجاد ہو گیا آج کے لیے لوگوں نے فرمائش شروع کر دی کہ مجھے فرقان بھائی سے اچھا کتنا لکھا ہوا لطیفہ سنیں تو آپ نے بتا دیا کہ لطیفہ بھی آپ لکھتے ہیں آپ کا لکھا ہوا لکھی جیسا کہنا ہے کہنا ہے کہ آپ کس لیے دکھائیں اچھا اچھا بات سنیں آپ نے مجھے کیا سمجھا ہوا ہے اس کی جگہ کروں یا اس کی جگہ کروں میں چلے لیکن ایک بریک کے بعد ملتے ہیں ایک بریک کے بعد تازین خوش آمدید آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں عید ملن عید کا خصوصی پروگرام اور یہ پروگرام ہم اس پروگرام کے ذریعے خاص طور پر ان لوگوں کو یاد رکھے ہوئے ہیں کہ جو لوگ پردیش میں عید گزار رہے ہیں اور گھر والوں سے دور اپنے عزیزوں سے دور اپنے گھر بار سے دور اس یقین کے ساتھ کہ آپ جو بہنیں باہر ہیں وہ سمجھیں کہ ہم ان کے بھائی ہیں جو بھائی باہر ہیں وہ یہ سمجھیں ہم ان کے بھائی ہیں یہاں پر ہم آپ ہی کے لیے خصوصی طور پر بیٹھے ہیں اور ایک شریک قیودات میں اور اس کی جو حدود ہیں اس میں رہتے ہوئے مزاح بھی کہ آپ کی عید اور زیادہ اچھی ہو جائے اور اس مزاح کے ساتھ کسی کی دلازاری بھی نہ ہو کسی کو تکلیف بھی نہ ہو اور ہمارے ساتھ آج بہت سارے مہمان تشریف فرما ہیں کہ جن کے آپ جن کی باتیں سن رہی ہیں جن کے زندگی کے احوال جاننے کی کوشش کر رہے ہیں ہم کہ وہ کس طرح سے زندگی گزارتے ہیں ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں السلام علیکم السلام علیکم میں جی بات کر رہا ہوں السلام علیکم وعلیکم السلام جی میں بول رہی ہوں اپنا ٹیلی ویژن کی آواز بند کر دیجئے گا ہلو جی ٹیلی ویژن کی آواز بند کر دیجئے جی جی بات کر رہا ہوں میں تسلیم بات کر رہا ہوں بھائی صاحب میں نے صرف اتنا کہنا کہ بڑی مشکل سے میری خال ملی ہے اور میری طرف سے سب کو دلید مبارک اور میں چھوٹا سا پیغام دینا چاہتی ہوں میں ایک خاطر لکھوں گی اور پلیز میرا وہ ہاتھ پڑھ کے سنائے آپ کو انتہائی خوشی ہوگی میرا اپنے ماں کا تعمیر ہو رہا ہے میری اتنی خوشی ہے میں سمجھ مجھے آ کیا مدد کروں اور میری یہ ایک خواہش ہے کہ آپ سب کو ایک مبارک دیں اور آپ سب کو اللہ تعالیٰ آخرت میں ایسی ڈوریاں بنا کے لے کے جائیں پڑیں گے نا تو پھر آپ کو پتا چلے گا کیونکہ مجھے اب نماز کا ٹائم ہو رہا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بالکل آپ وہاں بالکل مغرب کی نماز کا وقت ہو رہا ہوگا راول پنڈی میں بہت شکریہ کال کرنے کا کہتے ہیں کہ جب ہم کسی کو گلے لگاتے ہیں تو ہم خدا کو قریب پاتے ہیں ٹھیک ہے تو میں بچپن سے دیکھتا ہوا آ رہا ہوں کہ جب عید ہوتی ہے عید میں ہم تین دفعہ گلے ملتے ہیں لیکن آج یہ ٹرینڈ ہو گیا ہے کہ لوگ ایک دفعہ ایک گلے ہی ملتے ہیں تو میں ہی مفتی صاحب سے پوچھنا چاہوں گا دانش بہت اچھی دانش نے بات کی اور دانش جس طرح مفتی صاحب بھی فرما رہے تھے بہت اچھا بولتا ہے اور میں نے جب آغاز میں اس کا تعارف کرایا تھا کہ یہ ایک بہت پراعزم نوجوان ہے اور میری دعا ہے اور مجھے امید بھی ہے انشاءاللہ کہ یہ بہت کم عرصے میں انشاء اپنی ایک بہت اچھی جگہ بنائے گا اور ہماری نیک خواہشات اس کے ساتھ ہیں ہماری بہت ساری دعائیں اس کے ساتھ اس سے بہت اچھی بات کی ایک شرعی مسئلہ بھی ہے اور اس سے بھی آگے کی بات کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کرنا کوئی ضروری نہیں ہے معانفہ نہ کیا جائے اور یہ سنت میں شامل نہیں مفتی صاحب کیا کہتے ہیں دیکھو معانقہ کی نفسی ہی تو سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ یعنی قطر نظر عید کے تعلق ہے معانفہ ثابت ہے سرکار نے صحابہ کو سینے سے لگایا ہے لیکن خاص جو عید کے دن معائن ہوتا ہے یہ بہرحال اس طرح رائج نہیں تھا اس زمانہ اقدس میں جیسے اب یہ رائج ہو چکا ہے صحیح اس کی شرح حیثیت تو ایک مباہ کی ہے نہ گناہ نہ ثواب اور جہاں تک یہ آپ نے جو قول بیان فرمایا نا یہ گلے ملتے ہیں تو خدا قریب ہوتا ہے اس کی کوئی شرح حیثیت نہیں ہے ہمارے پالیسی اور اس کا قول بیان بھی نہ کیا جائے صحیح ہاں تین دفعہ جو یہ بھی ہمارے ایک رسم و رواج جی اور ایک دفعہ بھی رسم و رواج ہے اور یہ وہیں پر جائز ہوگا جہاں بائی سے فترا نہ ہو یہ بہت ضروری ہے صحیح بعد میں تو یہ ہوتا ہے ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور صرف ہاتھ لا لیا تو عید نہیں ملتے ہم سے ٹھیک ہے بات عید نہیں ملا لینے کا مطلب ایک وہ سر عید میں لوں ایک کالر اگر شامل کر لیں السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں اللہ کا خانہ آپ سب لوگوں اس بیماری کو آپ مکے سے بات کر رہے ہیں میں بات کر رہا ہوں اللہ ماشاء آپ کو عید مبارک ہو اور عید مبارک بھی اور اس وقت مکے میں ہونا بھی آپ کو مبارک سب لوگوں بہت بہت جی جی کرائیے اچھا وعلیکم السلام جی بٹن میں بات کر رہا ہوں آپ بات کیجیے جی وعلیکم السلام جی میں ٹھیک ہوں الحمدللہ للہ آپ کیسے ہیں عید بنائی جیسے آپ شاید غالباً جو ہیں وہ موبائل سے بات کر رہے ہیں شاید آپ کی آواز بریک ہو رہی ہے آہ, ہم مدد چاہتے ہیں ہلو لائن میرے خیال ٹراپ ہوگی جی مفتی صاحب کیا کہہ رہے تھے جہاں تو جو نہ ملنے پر لوگ جو ہے برہم ہاں یہ مطلب بالکل ناراض نہیں ہونا چاہیے اصل میں دیکھیں ایک تو مسئلہ اسی کے شرح حیثیت کا بھی ہے دوسرا یہ کہ ملنے کے انداز بھی بڑے مختلف ہوتے ہیں بعض تو یہ چہرہ اتنا کلوز کر کے ملتے ہیں کہ آدمی پیچھے اٹھتا ہے تو وہ قرب کی دولت بخشنے کے لیے بے نظر آتے ہیں चیار. اتنا کلوز مجھے بڑی کوفت ہوتی ہے اس سے میں نے اب کی دفعہ عید پر یہ اعلان بھی کیا تھا کہ ایک دفعہ گلے ملیں تو بہت ہی مہربانی ہوگی صحیح. مجھے بھارت اس سے ایک کوف سی محسوس ہوتی ہے یہ کوئی منع نہیں کر رہا ہوں سربان کر رہے ہیں وہ بالکل جائز ہے اس کی وجہ سے میں نے شرح حیثیت کی اور اگر ہم نہ مل سکے تو اس کہا کوف ہوتی ہے اس کی وجہ کر رہے ہیں اور اس لیے کہتے ہیں کہ ایک مشہور آدمی ہوتا ہے نا تو اس سے سینڑوں آدمی جاتے کہ میں گلے ملوں ٹھیک ہے تو وہ مشہور آدمی بےچارا سینکڑوں آدمی سے ملنے پر اتنا مجبور ہو جاتا ہے हुँ. کہ اس کے واقعی کوپت ہوتی ہے مشہور آدمی تو پریشان ہوتا ہی ہے وہ آدمی بھی پریشان ہوتا ہے جس نے کلف کے کپڑے پہنے ہو تو آپ ہوتا ہوں اس سے مل کر اس کی ساری کلف خراب ہو جاتی ہے کی وہ پریشان ہو جاتا ہے کالر شادی کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم اللہ کا کرم کون سا کہاں سے میں شاہد مسرور بات کر رہا ہوں ارے ہیں آپ ٹھیک ہے اس بار میں ٹھیک ہوں اچھا ابھی میرے خیال میں وہ پر مار رہے تھے کہ وہ آدمی بڑا پریشان ہو جاتا ہے جو طلف کے کپڑے پہنے ہوئے ہوتا ہے جی جی پہلے تو سب کو عید مبارک چاہیے میری طرف سے اچھا اس کے بعد پہلے ابھی شاہد بھائی اللہ اللہ سب سے پہلے تو عید مبارک دوسری بات یہ ہے کہ ابھی تک فتو تو نہیں آیا نا عیدی والا ابھی رکا ہوا ہے نا وہ عیدی والا پتوا تک آیا تو نہیں آ گیا آ گیا میری جان آ گیا ہے میں نے سوال نہیں کیا کے حوالے سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کبھی مجھ سے بڑے ہیں آپ کبھی مجھ سے بڑے ہیں اور ان کل آپ کی میری ملاقات ہوگی کل کل آپ کی میری ملاقات ہوگی کل تو کل تو مشکل ہے کل آپ آئیں گے جی جی تو آج آپ کیوں نہیں آئے آج آپ آج میں ہوں تو آپ نہیں آ سکتے نہیں میرا مطلب یہ ہے آپ کو دیکھنے کو دل چاہ رہا تھا ارے آپ خلا خوش رکھے اچھا بھائی کہہ رہے تھے کہ جو میری ویسے شاید بھائی میری بڑی خواہش تھی کہ آپ آ جاتے آپ کل کشیف لائیے نا میرے کل تو پھر آپ ہوں گے نا ماشاء اللہ نہیں تو میں دیکھوں گا آپ کو میں پہلے بھائی کہہ رہے تھے کہ جو کرپ کپڑے پہنے ہوئے ہوتا ہے وہ بڑی تکلیف میں ہوتا ہے پریشان آج میں نے یہ دیکھا کہ جس آدمی کے کان میں ٹاپ بیگ لگا ہوتا ہے نا ایئر فون لگا ہوتا ہے وہ بڑا پریشان ہوتا ہے میں اب آپ کی آزاد کر دوں شاہد یہ کلب والی بات جو ہے نا وہ ایسے نہیں کی تھی اچھا آپ نہیں کی تھی اچھا کی رہا والا معاملہ تو ایئر میں اس لیے پریشان ہو رہا تھا کہ میں نے اس کو لگایا تھا ٹیمپری لگا کے صرف ایسے چھوڑ دیا تھا چل رہا تھا ایک اور بات بتاؤں مجھے تو کئی سال ہو گئے اب یہ لگاتے مجھے عادت ہو گئی ہے نہیں اور لگایا ہوا تھا اور ویسے بھائی جی نے جب لگایا ہوا تھا تو ایک کان پکڑا ہوا تھا مستقبل میں نے یہی کہا نا کہ وہ میں نے ٹیمپری تھا ویس بھائی دوسرا بھی کان پکڑ لیتے آپ کو بولے اگر آپ کہیں تو میں یہ پکڑ لیتا ہوں یہ بس آپ آگے ہو جائے گی اب بھی کروں گا اچھا جی ماشاء اللہ آپ بہت اچھا بول رہے تھے اور بہت اچھا لگ رہا تھا آپ سب بہت اچھے لگ رہے ہیں میں نے دیکھا پروگرام اور میں چاہا کہ میں آپ کے ساتھ فری سب سے زیادہ اچھا شاید بھائی میں لگ رہا ہوں گا صاف ظاہر ہے میں وہی رہا ہوں کہ آپ سب سے زیادہ اچھے لگ رہے ہیں لیکن اگر اشتہار ہوتا تو آپ کے کپڑوں سے زیادہ اجلے کپڑے ان کے ہیں ویل بھائی کے اچھا اچھا آپ کس کے مطلب کسی صابن وغیرہ کے اشتہار کسی اس کی بات کر رہے ہیں میں نے اشتہار کی بات کی ہے کیونکہ سب صاف ظاہر ہے اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں ہمیں یہ فرق نہیں پتا چلتے یہ دھونے والے کو بھی پتہ چلتے ہیں صحیح بات ہے تو ماشاء اللہ مطلب بہت خوش رہتی ہوں گی آپھی بہت خوش رہتی ہیں لیکن میں آپ کو بتاؤں اور شاہد بھائی ہمارے کمال ہے شاید بھائی شاہدہ کا کمال ان کا شاہد بھائی کا ایک بڑا کمال ہے یہ کہتے ہیں کہ کپڑے تو بڑا پریشر ہے ان کا بھائی یہ کہتے ہیں کپڑے تو میں دھوؤں گا لیکن <laughs> جب تک ایریل نہیں لاؤ گے کپڑے نہیں دھوؤں گا یا دیکھیں یہ اپنی اپنی بات ہوگی اپنا اپنا ٹیلنٹ ہوتا ہے آپ نے ایک دفعہ کپڑے دھوئے اتنے مہینے دھوئے تھے کہ آپ کو گرمیا آپ بالکل یہ بھی پتہ ہے کہ آپ اپنی ہماری بھابھی سے کہتے ہیں کہ پانی جب تک گرم نہیں لائیں گے اس وقت تک برتن نہیں دھوؤں گا اچھا وہ جو اچھی بات ہے یہ دانش جو ہیں یہ تین دفعہ گلے ملنے بیچتی ہوں مجھ سے بتائیے ہاں دانش کیوں مجھ سے ملنا گلے تین دفعہ ملنے سے کٹراتے ہیں کہ جی وی سائڈ کی ہوتی ہے اچھا ہاں ایک دفعہ نہ صحیح دوسری دفعہ دوسری دفعہ نہ صحیح تیسری دفعہ ٹھیک ہے ہو گئے نہیں میں نے بس ایک جنرل سی بات پوچھی تھی مفتی صاحب سے کہ میں جو بچپن سے دیکھتا ہوا آ رہا ہوں وہی چیز میں نے محسوس ظاہر بات ایک سوال اس کے ذہن میں آیا اور اچھا وہ اس نے پوچھا بہت سے لوگوں کو اس کی وجہ سے یہ پتا چل گیا اچھا لیکن میں آپ سے ایک بات اچھا کروں کہ ہم لوگ جو ویکسین ملتے ہیں تو ہم سے رہا نہیں جاتا ہے جب تک ہم گلے نہ ملے صحیح ہے نا ہمارا دل چاہتا ہے یہ محبت ہے کہ جب ہم گلے لگاتے ہیں تو میں احساس ہوتا ہے جس سے محبت کرتے ہے ہم سب آپس میں جب ملتے ہیں تو شاید ایسا ہی ہوتا ہے عام دنوں میں بھی صرف عید کی بات نہیں ہے اور یہ, یہ وہ بات ہے کہ ہم جب ملتے ہیں تو ہماری عید ہو جاتی ہے باقی یہ مفتی صاحب نے بھی یہ فرمایا کہ جو گلے ملنے کا معاملہ ہے یہ عید کے ساتھ محسوس نہیں ہے بلکہ یہ سنت ضرور ہے کہ ہم نے اپنے صابۂ کرام کو سینے سے لگایا تو یہ صرف عید تک ہی محدود نہیں ہے تو ہم آپ ملتے ہیں الحمد للہ گلے لگا کے ہی ملتے ہیں گلے ملتے ہیں گلے ملاتے بھی ہیں شاید بھائی چلے بہت شکریہ بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے آپ کو بہت سی مبارک آپ کے تمام گھر والوں کو بہت ہوں کہ اتنی کال آئی ہمارے آج پروگرام میں ابھی تو پروگرام اپنا چلے گا شاید تو اتنی کالیں آ چکی ساری کونوں میں یہ کالج بڑی اچھی کال سی نہیں بہت شاہد بھائی میں آپ کو ایسا جواب ملا شاہد بھائی جو ہے نا واقف بڑا خوش ہوا شاہد بھائی کے تجریوات کا تجربات بہری بال جو ہے نا وہ دوپ میں سفید دے گی ایک کالر شامل کرتے ہیں اور السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں جی میں غلام حبیب بات کر رہا ہوں راول جی بھائی کیسے ہیں آپ کو عید مبارک بس خیر کو عید اور یہ ہے کہ رمناسی میں ہم نے بہت ٹرائی کی آپ سے بات کرنے کی بات ہوئی نہیں <مع> اور میں کتنا لب کے لے آؤں سونا تیرے نالد لا. سارا جہان دیکھا ہے <مع> <مع> <مع> مگر سرکار دالم <والن> کے <مع> اندر ایسی بات کوئی بھی نہیں ہے <مع> کیا <مع> <حسرت> <مع> <مع> اور میں ان کا دیوانا ہوں میرا نام ہے غلام حدیب <مع> <مع> تو اگر اویس بھائی کو نام سنا دیں <مع> تو مزہ آ جائے گا ایک کا دن ہے <مع> <مع> <مع> تو یہ ہے کہ بس آپ سمجھے کہ ہم آپ کو آپ نے وہاں مدینے سے سنائی تھی نات ساری ٹائم ہم نے سنی سب نے بیٹھ کے اور بہت مزہ آئے جناب بھائی آپ نے جو یہ جو شیر کہا نا ابھی جی میں لب کے لے آؤں آپ کے تھوڑا سونا تیرے نعت ہو گئی یہ نات ہو گئی لیکن میں آپ کی تسلی کے لیے اور اپنی اپنے بھی ذوق کی تسکین کے لیے ایک شیر پڑھتا ہوں کہ دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا شکریہ بہت شکریہ اللہ حافظ اللہ مفتی عامر صاحب کافی دیر سے خاموش ہیں نماز پڑھ کے بھی اثر کیا آپ تشریف لے آئے بتائیے صاحبزادی کا نام کیا رکھا آپ نے آہشہ نام رکھا ہے ماشاء, ماشاء, ماشاء, ماشاء اللہ ماشاء اللہ آپ کو بہت بہت مبارک, مبارک ہو اور شادی کے بعد پناہ آپ کی کیسی کیا فرق ہے یہ پہلی عید ہے نا شادی کے بعد دوسری ہے شادی کیا فرق کیا فرق لگ رہا ہے کو بتا بنیاد ہوتی ہے مجھے زیادہ محسوس نہیں ہوا کیونکہ میری وہی روٹین ہے رات کو محفل دن میں آفس پہ ہونا اور مطلب وہی روٹین ہے کوئی چیز نہیں کچھ تبدیلی تو کچھ باپو بس یہ ہوتا ہے کہ پہلے جو ہے وہ خود سب تیار کرنا پڑتا تھا مل جاتا ہے یہ بات میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کون کون ایسا ہے یہ تیار کر لیتا ہے کھانا یہ بتائیے آج آپ نے جی آج نے ڈریس پہنا ہے یا آپ نے اپنی پسند کا پہنا ہے یا کسی نے کہ یہ پہنیں جائے گی یہ ہے تو کسی اور کی ہی پسند کا کیونکہ جیسے مفتی صاحب نے فرمایا ان کو بھی کسی نے توحفہ دیا ہے تو مجھے بھی کسی نے انڈیا کے اندر وہ تو آج انتخاب کس کی پسند پہ کیا کہ آج یہ پہننا چاہیے بتا دیے اپنے لوگ ہماری بہو نے کہا نا کسی کو باہر نہیں جائے گی باہر نہیں جائے گی بات ایسا نہیں ویسے میں نے سوچا ہوا تھا دو دن دن پہلے سے ہی کہ یہی پہنوں گا مطلب کہ ہماری بہو کا کوئی اگنی تو ان سے پوچھا کنفرم کیا اچھا لیکن میں آنا چاول کون بنا لیتا ہے اور کیا کیا بنا لیتا ہے یہ پوچھیں گے سب سے اور اس سے پہلے ایک مختصر سا وقفہ وقفے کے بعد دوڑتے ہیں تازیل خوش آمدید آپ پروگرام دیکھیں عید ملن آج عید ملن عید کا خصوصی پروگرام کیو ٹی وی آپ کے لیے پیش کر رہا ہے اور ازان اذان مغرب اور نواز مغرب کے بعد ایک دوا پھر ہم حاضر ہیں اور عید خوشیوں میں آپ ہمارے ساتھ ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں بہت سی کالز موصول ہوئی جس میں عید مبارک اور ہم بھی وہ لوگ بھی جو کال کر رہے ہیں جس کی کال نہیں مل پا رہی اور وہ لوگ بھی جو کال نہیں کر رہے اور پروگرام دیکھ رہے ہیں سب کو بہت بہت عید مبارک دنیا کے کسی بھی خطے میں یہ پروگرام دیکھا جا رہا ہے سب کو عید مبارک کے کالر شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں میں کراچی سے بات کر رہی ہوں جی فرمائیے جی پہلے تو یہ سارے بھائی بیٹھے ہیں سب کو عید مبارک بہت شکریہ ہیلو عید مبارک جی ہلو آپ کو مبارک ہاں خیر مبارک یہ تو کب سے ملا ملا کہ پوری رمضان تو ایسے ہی نکل گئی اور جو ہے ابھی بہت مشکل سے ملا ہے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور یہ بھائی بیٹھے ہیں مفتی اکمل صاحب ہلو جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے آپ کی آواز نہیں آ رہی اس لیے میں کنفیوز ہو جاتی ہوں آپ کہیے بالکل کہیے ہاں یہ مفتی اکمل صاحب جو ہیں ہاں ان کو بہت بہت مبارک وہ بہت اچھا جو ہے نا یہ جواب دیتے ہیں تو بہت سی چیزیں جو ہمیں پوچھنی تھی وہ رہ گئی رمضان کی وجہ مطلب مل نہیں رہا تھا اس وجہ سے اچھا تو ابھی مل گیا تو یہ بھی اچھا ہے کہ چلو عید عید مبارک بتا دیتا ہوں رمضان کے بعد بھی احکام شریعت پروگرام مفتی صاحب کرتے ہیں ہفتے میں دو دن اچھا ہفتے کے دن اور ہاں ہاں یہ ہے نا کہ وہ رمضان میں تو پوری رات وہ کیو ٹی وی دیکھتے رہتے تھے تو وہ پروگرام دیکھتے تھے اب دن کو یہ ہے کہ پتا نہیں کہاں ہوتے ہیں کبھی کدھر کبھی کدھر رات میں ہی آتا ہے آٹھ بجے کی وقت آٹھ بجے دن میں تین بجے بس یہ ہے کہ بس مفتی اکمل صاحب کو بہت بہت مبارک کیوں وہ تو بس ہمارے فین ہو گئے اور اتنا اچھا جواب ان کی پہن ہو گئی میں میں وہ میں پہن ہو گئی ہوں اصل میں میں گھبرا گئی ہوں کیوں مل نہیں رہا تھا نا اچھا میں پہن ہو گئی ہوں مطلب بس بہت بہت فین ہو گئی ہوں کیوں کہ مطلب मतलब اچھا جواب دیتے ہیں اور ایک کنٹل لہجا اور مطلب آرام سے جواب دینا اور مطلب میں کیا بیٹی بھی فین ہو ہے وہ بھی ہر وقت دیکھتی رہتی ہے بہت شکریہ بہن بس گزارش ہماری یہ ہے کہ جو بھی آپ کو پروگرام کسی بھی شرح حوالے سے اچھا لگے تو کچھ اور لوگوں کو دیکھنے کی ترغیب ضرور دیا بالکل بالکل کیو ٹی وی دیکھنے کی ترغیب دیا کریں ماشاءاللہ جو کیو ٹی وی دینی خدمت کر رہا ہے وہ آپ کے سامنے آئے وہ کیو ٹی وی تو بس یہ جب سے آیا ہے میں تو اتنی مطلب خوش ہوں کہ سارے چینل ہم لوگ دیکھتے ہیں میں تو اب سارے چینل کیا کچھ بھی دیکھتی نہیں ہوں بس صرف کیو ٹی وی اور کیو ٹی وی تو ماشاءاللہ جس نے بھی کھولے ہوئے ہے اس کو تو جو ہے سواب ملے گا ہی کیونکہ کتنے لوگ اس سے سدھر بھی گئے اور ہم لوگ سدھر گئے ہیں دوسرے بھی سدھر گئے ہوں گے لیکن جو نہیں سدھرے وہ سدھر جائیں جو ابھی باقی ہیں جو نہیں سدھرے ہیں وہ بھی سدھر جائیں اور ماشاءاللہ اللہ ماشاء اللہ دیکھ کے مسکرا رہا تھا آپ کی بات پر کہ لوگ سدھر گئے ہیں تو وہ مسکرا رہا تھا میں نے دعا کی کہ وہ لوگ بھی دعا کریں وہ سدھر جائیں جو نہیں سدھرے اور یہ جو اویز بھائی جو ہیں ان کی جو نعت ہے اور ان کی آواز جو ہے بہت ماشاءاللہ بس اب میں بس اب بہت زیادہ تعریف نہیں کرتا ہوں ماشاء نظر نہ لگ جائے بس یہ دونوں جو ہیں نا دونوں ان دونوں کی تو جوڑی جو ہے بہت اچھی ہے بہت ماشاءاللہ جو ہے ان کی آواز اور میں ابھی بھی میں تین کھول کے بیٹھی سارے کام چھوڑ کے بس بیٹھی ہوئی ہوں بس یہی دیکھ رہی ہوں چلے آپ کراچی سے بات کر رہی ہیں اس وقت جی کراچی سے بات کر رہی ہیں جی جی کراچی ہو چکا ہے نماز لیجیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اللہ حافظ بہت شکریہ بہت شکریہ کال کرنے کا اور وہ جو سوال میں نے کیا تھا اس کی طرف آئیں گے اس کے ساتھ ساتھ ذکر کر دیں اب کیو ٹی وی کا کیو ٹی وی کا جو ذکر ہو رہا ہے اور کیو ٹی وی کے پروگرامز کا ذکر ہو رہا ہے تو میں خاص طور پر حاجی روف صاحب کا بھی بہت زیادہ اس میں جو کریڈٹ ہے ان کے کام کو بھی اور میں نے ان کو بھی بہت ذہین اور عقل مند اس حوالے سے پایا ہے بغیر کہے وہ عید مطلب نہیں میں تو نہیں کہتا دی, مطلب بار نہیں مطلب اس بات نہیں ماسک ذہن بھی اکلمند بھی ہے لیکن عیدی کا میں نہیں کہتا ہوں کو کیونکہ پچھلے سال بھی کہی تھی ہم کو نہیں ملی تھی اچھا نہیں پچھلے سے پچھلے سال ملی تھی اور یہ دیکھیں یہ ہے سو کی نوٹ خلیل وہ بھی پرانی والی نوٹ نہیں ہے لیکن پرانی نوٹ ہے یہ خلیل واسطے صاحب نے ابھی اس پروگرام کے نماز مزید کے بعد جب جو آئے ہیں پہلے یہ مجھے سب بھی بھی میرے پاس ٹھیک ہے آپ استفاق ہے کہ کیا کہی ہے کہ میرے حصے میں جو نوٹ آئی ہے اس کا نمبر چار سو بیس نہیں نہیں وہ تو آپ ہی کر سکتا ہے نو سو تیئس ٹھیک ہے نا میرے حصے میں جو نوٹ آئی ہے اس میں میں جو ہوں نا وہ کئی مطلب آیا ہوں فائیو زیرو سکس زیرو نائن ٹو زیرو تین دفعہ میں اس میں آیا ہوں اچھا پتا مجھے شاید دیکھ کے دیے انہوں نے اور سو میں بھی دو زیرو ہاں دیکھو یہ الگ ہے زیرو کا کیا تعلق ہے آپ میں ارے نہیں زیرو بہت بڑی چیز ہوتی ہے ارے حضرت آپ کے تو ایک لگاوا ہے سب سے بڑی زیرو لگا دو قیمت بڑھتی چلی جائے گی کیا پکا لیتے ہیں یہ سورج بجن پکانے کی بات تو چھوڑے آپ یہ پوچھیں کہ کھا کیا لیتے ہیں تو جوتوں کے علاوہ سب کچھ کھا لیا حضرت سے پوچھیں کچھ پکا لیتے یہ نہیں میں کچھ نہیں پکا سکتا بالکل بھی میں نے کہا آپ مجھے مجبور نہ کریں بھی نہیں پکا لیتے میں آپ ان سے پوچھیں آپ کیا بنا لیتے ہیں کیا بنا لیتے ہیں علاوہ بھائی اب باری جو ہے ان سے سوال کرنے کی ہے سمجھنا جو کہ یہ جواب لیے بیٹھے ہوئے ہیں میں مطمئن نہیں ہوں گا ابھی سے سوا سال ہوا ہے شادی کے ہوئے پکا لینے سے شادی کا کیا تعلق بہت کیا تعلق ہے ہاں کیا پکا لیتے ہیں فرحان اتفاق نہیں ہوا اچھا کچھ بھی نہیں بالکل بہت مرتبہ کوشش کی پکانے کی پھر مار کھائی اس کے بعد سدھر گئے پھر کبھی کچھ اما کے ممی کہتی ہیں کہ بھائی یہ کرتے ہو کھانے کا تو کچھ ہے نہیں مگر الحمدللہ کہ اتنا اچھا پکتا ہے گھر میں کہ کبھی ہمیں حاجت نہیں ہوئی کہ ہم کبھی مجبوری کی حالت میں چائے وغیرہ انڈا وغیرہ اور سب ہی بنا لیتے ہاں میں انڈا بہت اچھا ابال لیتا ہوں الحمد للہ اس کی حاجت کبھی ہوئی نہیں کہ خود پکانا پڑے والدین دینے اور پھر جب آپ جی ہاں ضرورت تو بعض اوقات پڑتی ہے مطلب خاص کر طالب علمی کے زمانے میں یا بعض اوقات تبلیغی سرگرمیاں ہوتی ہیں تو خود پکاتے ہیں میں ہمیشہ بازار کے خانوں سے اجتناب کرتا ہوں اچھی بات تو اچھا آپ کے مانتے ہیں چائے انڈا آملیٹ آملیٹ یا انڈا ابالنا میں انڈا ابالا کی خدمت میں جیسے آملیٹ فرائی بھی بنا اچھا جتنی میں ذکر ہوئی ہیں انڈا ہو گیا ہاف فرائی ہو گیا فل فرائی ہو گیا آملیٹ ہو گیا امڈا ابالنا انڈا انڈا ابال دیتے ٹھیک ہے چائے کافی یہ اس کے علاوہ چاول بریانی قورمہ چکن ہلوا پوریا اس کے سالن الحمد چکن کڑائی اور اس کے علاوہ گڑ کے ساتھ ساتھ وہ ایک بناتا خاص ڈش ہے جو میری خود ساخت ہے تو ہمیں کسی پتا چلے بھائی خوبصورت بدلے گا کہ جب آپ میرے گھر آئیں گے کب جب آپ چاہیں اب جب تک میں کہوں گا نا تو لوگ کہیں گے کہ یہ خم خا دے پروگرام کے بارے میں آپ جب چاہیں آپ کہیں ویسا میں اس دن فارغ ہوں جب یوسف بھائی کہیں بس تب آپ کیا چلیں گے یسوخ یسوخ آ جائے گا یسوف بھائی کے خطے میں اور مفتہ خط کے میں جانا آپ لوگوں کو بتا جائے گی ہم تو سب کے ہم تو ہیں سب کے بنے آپ بہت جلد بنے گا ان شاء اللہ بہت جلد بنے گا ان تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تو بھا بھی تو بہت خوش ہوتی ہوں گی ماشاء میں نے کہا کہ میں بنانا آدھا ہے تو ہاں میں ہی بناتا ہوں تسلیم بھائی تقسیم بھائی میں اچھا ابالتا ہوں اچھا انڈا ابالنے کی بات تو یہ کوئی یہ کیا کمال ہوا ابال جائے تو اڈا ڈال کے چولہا ہی جلانا ہے یہ کیا بات ریسرچ پڑی ایک ریسرچ پڑی نہیں لیکن یہ تو کوئی ابالنا کیا بات ہے انڈا ابالنے پر ریسرچ پڑی میں کہ دو موبائل کے درمیان ایک انڈا رکھا جائے اچھا اور اسی موبائل کو اس موبائل پر رنگ کیا جائے اور اس ایک گھنٹہ پر کتنی منٹ تک اس کو رکھا جائے ان کے لائن بھی رہے تو انڈا بول ہو جاتا ہے اچھا اچھا اتنا مہنگا انڈا نہیں مسئلہ کرے گا کیا ہے جو آپ دونوں گرم ہو جاتے ہیں شوہ کے دن کا دمال ہے سے اچھا اس سے اندر رکھ لیجیے جو مسلسل لگے رہتے ہیں موبائل لگے رہتے ہیں ان کے کان ابل جاتے ہوں ڈاکٹروں نے یہاں تک کہا کہ جتنا ممکن ہو سکے موبائل کو لیفٹ کان سے سنے لیفٹ سے نہ سنے بلکہ سے اچھا اور رائٹ سے تو بتایا سب ترقی کی چیزیں ہیں یہ موبائل وغیرہ یہ ہیڈ فون ہیڈ فون کا کہتے پر ہے فرق پڑتا ہے برحال ابھی ہم گفتگو کریں گے تو پھر شاید والا مفتی صاحب کس کے کہنے پر کپڑے کس کے انتخاب کیا مفتی صاحب آپ نے خود انتخاب کیا اچھا صحیح ایک کونر شامل کرتے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام جی کونر کہاں سے بات کر رہے ہیں جناب کر رہا ہوں ٹنڈو جام ٹنڈو جام سے جی فرمائیے جناب سلام کہیے گا بالکل وعلیکم السلام ڈائریکٹ کہہ دیجیے آپ میں سن ہوں السلام علیکم وعلیکم السلام کیا خیریت سے اللہ کا دبا کر آپ کو بھی بہت مبارک ہو مبارک کیا کہیں گے جناب یہ آپ سے پہلے تو یہ پوچھوں گا کہ عید کیسی آپ کی اچھا اور اس کے علاوہ یہ کہ آپ کو نیا البم آنے والا اور تو بہت کچھ بتا یہ کسی کے بکر کر رہا ہوں اور حکام شریعت کی ہے جی بات ہو رہی ہے اور اویس بھائی جو ہے نا خورشید بھائی ابال ہوا اللہ تعالیٰ ان کو فریق احمد فرمائے اور ان کے ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور آمی بہت, آمی بہت بڑا صناخہ ہمارے وطن کا اور پوری دنیا میں انہوں نے آقان صلاف سنام کی صناح اور توصیف کا مبیش کرنے کا شرف حاصل کیا تو میں چاہتا ہوں ان کو ایک ٹریبیوٹ بھی ہو جائے گا اگر ویس بھائی ان کے انداز میں اسی محبت بھرے انداز میں اگر ایک نعت سنائے نات مجھے ان کی آواز میں تو خیر نعت نہیں آتی ایک شیر میں پڑھتا ہوں وہ پڑھتے ہیں اکثر ہاں ٹھیک ہے دستک تو اندر ہے نہیں یہ نازی کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ نقل ہے میں بارہا یہ بات ضرور ہے لیکن ہاں یہ ہے ان کو ایک یہ لوگ جن کے جن کو کاپی کیا ہے ان کو یاد کرنے کے لیے ان کو ایک خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اور صدیق اسماعیل صاحب بھی وہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے اور ان کو عمر دراز عطا فرمائے اور اسی طرح وہ ناطے پڑھتے رہے بہت منفرد ان کا بھی انداز آپ کو کیا لگتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد بھی کوئی استعمال نکل کرے گا اللہ آپ کو زندگی دے بہت آمین آپ کی ماشاءاللہ حیات مبارکہ نہیں ہے آپ کی اتنی کاپی کی جا رہی ہے کہ کیا کہہ سکتے ہیں نہیں کوئی ہے ایسا کوئی نقل کرے گا آپ کی نقل ماشاءاللہ کئی کر رہے ہیں بہت لوگ کر رہے ہیں کئی سب کرتے ہیں آپ کی پڑیو کافی ناطے پڑھتا ہوں میں کہہ سکتا کہ فرقان سر کو بتائیں گے شاید آپ ریزیکٹ کر دیں گے اسے نہیں نہیں کیا نہیں نہیں آپ بالکل کہیں آپ کی پڑھی ہوئی کا جو اپنا ایک لکھا ہوا کلام وہ پڑھتے ہیں محمد چلو محمد چلا ماشاءاللہ بہت اچھی کی ہے ماشاء کیا کہیں گے کتنے نمبر دینے گے نمبر میں کہاں ہوں پھر بھی نہیں انداز میں نمبری آدمی نہیں ماشاءاللہ بہت بہت بہت اچھا ویسے اپنا انداز بھی اچھا اور ماشاءاللہ اللہ آپ کے تو بہت زیادہ کاپی کرنے والے پوری دنیا میں ہے ماشاء اللہ سوال تو ہمیں کرنا چاہیے میں کہوں گا کہ بنف رفیس رفیظ سیکھا ہے جنہوں نے اویس بھائی سے ان میں سے ایک یہ فرحان اور ایک میں یعنی پیسے تو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ شاگرد ہوئے شاگرد مگر اویس بائک کے ساتھ بیٹھ کر باقاعدہ ہفتہ واری کلاسیں لگانا اور سیکھنا یہ الحمدللہ ہم دونوں کو شرف حاصل ہے یہ دیکھتے ہیں کہ ہم میں سے جی میں نے ابھی سید صاحب فرما رہے تھے نا کہ یہ شاگردوں کا سلسلہ بھی عجیب لوگ کئی روحانی شاگرد ہوتے ہیں اور جلم میں جانا ہوا تو وہ ایک ملے اب اب اس بھائی بھی موجود تھے بہت بڑی محفل کہنے لگے صاحب مجھ سے ملاقات کروا دیجیے میں نے کہا کس کے لگا امیش بھائی سے میں نے کہا ٹھیک ہے وویش بھائی بھی تشریف لانے والے ہو جائے گی ملاقات میں نے کہا کون کہ میں ان کو شاگردوں میں نے پھر آگے لے گیا ان کو میرے ملوایا آپ کا باد میں غلام مسلم مستفی جی جی وہ تو ایسا ہے مطلب وہ تو پان بھی آپ کے انداز میں پان والے اس میں سے کیے ہوئے ہیں محبت یعنی گرامی زبردستی ملا کرتا وہ جب میں نے سنا اس کو میں تھوڑی دیر کے لیے بھول گیا بڑی بات مجھے آپ تھے میں ساتھ تھا اور بھی ہیں اور بھی ہیں لیکن جتنی اچھی وہ آپ کی کاپی کرتا ہے میرا خیال ہے کوئی نہیں بالکل صحیح بات لیکن حرکتیں کانٹے لائے گا یہ صحیح چیز تو ہے نا کہ وہ دماغ کہاں سے لائے گا وہ دماغ کہاں سے لائے گا وہ سوچ وہ خیال وہ بتاتا چاہوں میں آپ کو کہ میں نے ایک بات کہی تھی کیو ٹی وی سے جب مجھ سے سوال ہوا تھا کہ آپ کے پسندیدہ ناخوا کون سے میں نے کہا تھا کہ یوسف امن صاحب جو ہیں وہ میرے پسندیدہ ناخوا تو یاد رکھیں پسندیدگی جو ہوتی ہے صرف آواز پر نہیں ہوتی کسی کی آواز اچھی ہو اسی میں بندہ پسندیدہ نہیں ہوتی میں یشو بمن کو آج سے نہیں بلکہ بلاب ورگا پچیس سال سے جانتا ہوں پچیس سال سے صحیح اور پچیس سال سے یہی مجھے جانتے اور جتنا میں نے شفیق ان کو پایا دوسرے نخواہ بھی بہت شفیق ہے لیکن کئی ایسے سینئر جو ہیں وہ سینئر ہونے کے باوجود جو ہے نا وہ ان کے انداز جو ہے نا وہ سینئر والے نہیں ہوتے میں فرسٹ ٹائم جب کیو ٹی وی پر محفل ناک کے لیے آیا اور جو میں آلہ حضرت ہم نے منایا تھا تو اس وقت یوسف بھائی جی آئے ہوئے تھے تو مجھ سے پہلے پڑھ کر تقریباً شینا ناخوا جو تھے وہ رخصت ہو چکے تھے لیکن یہ پڑھنے کے باوجود بیٹھے ہوئے تھے اور کہا نہیں آج یہ ہمارا بھائی پہلی بار ٹی وی پر آیا ہے تو یہ میرا فض بند تھا کہ میں یہاں بیٹھوں Sorry. اس کے علاوہ جب میں فرسٹ ٹائم یو پی گیا تو وہاں بھی انہوں نے وہ محبت دی اور اس کے علاوہ پنجاب میں کبھی جانا ہوتا ہے کبھی راشنست مل گئے کبھی ٹرین مل گئے تو یہ وہ شخص ہے کہ یہ سامنے کچھ پیچھے کچھ والا حساب نہیں ہوتا جی ہاں بالکل بات کرنے والے معاونت کرنے والے है. माद है. माद اسی لیے مجھے پسند ہے لگنا ان کو اور ترقی کا فرمائے اور ان کا جو انداز ہے نا پورے پاکستان میں کوئی کا ایسا نہیں ہے ان کا انداز ایسا ہو یہ ان کا اپنا ذاتی انداز ہے اور یہ بہت کم لوگوں میں ایسا ہوتا ہے اور مجھے مجھے ہاں اور آپ کے ماشاء اللہ پسندیدہ ناطخواں ہمارے بھی پسندیدہ ناخوانوں میں سے ہیں اور یہ میں آپ کے پسندیدہ کمپیئر میں سے ہوں ماشاء اچھا <laughs> <laughs> میں یہ بات کر رہا تھا نہیں بھائی کے ساتھ سفر بھی حالانکہ میرا بہت کم ہوا بہت زیادہ سفر یوسو بھائی کے ساتھ نہیں ہوا ہے میرا خیال ایک یا دو دفعہ ہوا لیکن بہت اچھے ہم سفر بھی جی بے شک بہت اچھے ہم سفر میرا حالانکہ بہت زیادہ تجربہ نہیں لیکن جتنا ہے وہ بہت اچھا ہے بہت شاندار یعنی اتنا شفقت بھی اور بہت زیادہ یعنی بور نہیں ہوں گے آپ بور بھی نہیں ہوں گے بور بھی نہیں ہوں گے ایک کالا شامل سے وہ مستبز کرتے کولا شامل کرتے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ صاحب کیا حال ہے الحمد الحمدللہ کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں جی فرمائیے جی آپ سب کو میں آپ میری طرف سے بہت زیادہ ددید مبارک ہو اور میرے گھر والوں کی طرف سے آپ سب کو ددید مبارک ہو بہت شکریہ آپ کو بھی عید مبارک آپ کے سب گھر والوں کو عید مبارک تھینک یو بہت شکریہ اور امیش بھائی تھی ماشاء اللہ سے کمپیئرنگ بہت اچھی ہے بہت اچھی لگی اس کا مطلب ہے مجھے ناد سنانی پڑے گی یہ بالکل بالکل کیوں نہیں مجھے اس کا مطلب ناد پڑنی پڑے گی یہ تو آپ کی نوازی ہے بلکہ ہماری ریکوسٹ ہے آپ سے سنائے تو ہماری خوش نصیبی ہے آپ سے کمپیرنگ سنیے اس سے مجھے تو فرق نہیں پڑے گا اور ناسک یہاں پہ اور میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ماشاء اللہ سے آج آپ سب کو ہنستے اتنا گھرتے ہوئے دیکھ اتنی خوشی ہو رہی ہے کہ بہت زیادہ اچھا لگ رہا ہے ہم لوگوں کو تو بس یہی سہن میں ہے نا کہ مولوی ہیں نا ہنستے نہیں ہوں گے نہیں ہم بہت ہم <laughs> بہت ہستے ہیں کھیلتے ہیں آپ اللہ آپ کو اسی طرح بلکہ ہنستے کھیلتے آئے پہلے اس کفایت سامنے ہاں ہم ہستے کھیلتے ہیں دعا ہے کہ آپ کو کھیلتے اسی طرح اس سے بھی بلکہ زیادہ خوش رکھیں اور صاحب کو میری طرف سے بہت زیادہ سلام اور دلی میں اور بھائی کو بھی بہت زیادہ سلام زیادہ دلی بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ اللہ حافظ اختتام کا وقت ہے اور اگر کچھ پیغام دینا چاہیں عید کے حوالے سے پیغام عید کے حوالے سے ماشاءاللہ مفتی صاحب قرلہ تشریف فرما ہیں مفتی صاحب مفتی عامر صاحب ہیں اقبال بابا ہیں بزرگوں کے ہوتے ہوئے ایک ایک کے پسند کرنے والے آپ کے چاہنے پیغام یہی ہے کہ بات چھیڑو مصطفیٰ کی تیار کی محفلیں سجتی رہے سرکار کی کیا فرحان بھائی میں یہی پیغام دینا چاہوں گا اپنے ناظرین کو کہ اپنے بڑوں کا ادب کریں چھوٹوں پر شفقت کریں بہت شکریہ فرقان بھائی سلامت السلام کے میں اپنے جتنے بھی سننے والے دیکھنے والے اویس بھائی ہمارے مفتی صاحب بابا صاحب یوسف بھائی تسلیم بھائی اور دیگر جتنے میرے سننے والے دیکھنے والے میں بارے میں بہت مشہور ہوں کہ مجھے لوگ کہتے ہیں کہ میں بہت منہ پہ بول دیتا ہوں تو اگر میری کوئی بات آپ کو کبھی بری لگی ہو تو ہاتھ جوڑ کے معذرت چاہتا ہوں تو اس فقیر کو اس عید پر معاف فرما دیجیے گا اللہ تبار سلام میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آج عید کا دن ہے تو آپ کی جتنی بھی دوریاں ہیں کسی سے بھی لڑائی جھگڑا ہے تو اسے ختم کر دیں کیونکہ ایک جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ تائف دینے کا سلسلہ کیا ہونا چاہیے تو آپ صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم نے فرمایا کیا تم کسی کو مسکراہٹ بھی نہیں دے سکتے تو کم از کم آپ کچھ نہیں دے سکتے تو دوسرے کو مسکراہٹ ضرور دیں میرا میسج ہے جی مفتی صاحب جی میں یہ عرض کروں گا کہ دیکھیں خوشیاں اور مختلف زندگی میں غم ضرور آتے رہتے ہیں اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ نے بھی ان چیزوں نے حاضری کا شرف حاصل کیا لیکن ہم نبی کریم کی سنت کو ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے آخرت کی طرف سے توجہ کبھی بھی نہیں ہٹائی وہ تو آپ کی ہٹتی ہی نہیں تھی تعلیم امت کے لیے بھی ہمیشہ ایک مرتبہ صحابہ کرام رامل علم کی ایک مجلس تھی جس میں کچھ ہنسی کی آواز بلند ہوئی تو آپ قریب سے گزرتے ہوئے آپ نے شاد فرمایا کہ اے لوگوں اپنی محفل میں لذتوں کو توڑنے والی چیز کی بھی ملاوٹ کر لیا کرو صحیح تو صابق اکرام نے پوچھا صلی, صلی اللہ علیہ وسلم اور لذتوں کو توڑنے والی چیز کیا ہے فرمایا موت کی یاد صحیح تو ایسے موقع پہ عموما ہم لوگ مطلب اس قسم کے ذکر کو ناپسند کا کرتے ہیں لیکن جی. گزارش ہے تمام دیکھنے والوں سے کہ ہمیشہ اپنی زندگی کے بعد ایک طویل اور حقیقی زندگی اس کو کبھی فراموش نہ کریں کا صاحب آپ کیا پیغام دیں گے جی ہاں تسلیم بھائی عید جو ہے نا میں ایک دعائیہ کلمات بھی کہنا چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کو امیر غریب چھوٹے پریشان ہیں جو مسلمان ان تمام کی پریشانیوں کو دور کرے اور عید جو ایک احساس ہے اصل تو نئے کپڑے پہننے کا نام نہیں ہے یہ ایک احساس ہے جو ضمیر کے اندر سے پیدا ہوتا ہے اور اس وجہ سے پیدا ہوتا ہے جو آپ کے عمل ہے آپ لوگوں سے جو محبت کرتے ہیں یہ اس کا ایک احساس ہوتا ہے تو جس قدر لوگوں میں ہم محبتیں بانٹیں گے محبتیں کریں گے یہ احساس اتنا بڑھ جائے گا اور یہ ایک سال میں احساس ہمارے پاس آتا ہے جو ہمیں پورے سال اس احساس کو پیدا کرنے کی دعوت دیتا ہے بابا صاحب یہی ارض کروں گا کہ جس طرح ہم اپنے لیے عید پر خوشیاں تلاش کرتے ہیں اور اگر کوئی شخص ان سے محروم ہے تو کوشش کریں کہ ہم اپنی خوشیوں میں سے ان خوشیوں کو تقسیم کر کے اس کی بھی دلی خوشی کے لیے کوئی راستہ بنائیں کہ اپنے لیے جو خوشی تلاش کریں یہ سنت مبارکہ بھی ہے جو اپنے لیے پسند کرو وہ دوسرے کے لیے بھی پسند کرو مسلمان کا کام یہی ہے کہ اپنے لیے جو چیز اچھی لگتے کوشش کریں اگر کسی تک وہ چیز ہم سے پہنچ جائے بدلا تبارہ ضرور آپ کے دل کو بھی سکون دے گا اور وہ بھی ہم سے خوش ہو جائے گا جی بس پہ بابا صاحب نے ایک بات کی میرا پیغام بھی یہی تھا ایک اس کرتا ہوں کہ غربت کے سائے میں پلا ایک نمنا سا بچہ جھوٹی ہنسی سے عید پہ احسان کر گیا تو ہم جہاں اپنی خوشیوں میں مست ہوتے ہیں تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے بلکہ پروگرام ہو رہا تھا تو روزے کے حوالے سے بات ہو رہی تھی آخری پروگرام تھا ہمارا تو مفتی صاحب نے بڑا اچھا فلس پیش کیا تھا کہ جب ہم افطار کے وقت بھوکے ہوتے ہیں اور اس وقت جو لذت ملتی ہے کسی بھی کھانے میں تو اس وقت ایک سے جیسی بنتی ہے بھوک کی تو بندہ اس کو یاد کرتا ہے کہ ہم جیسے ایسے کئی لوگ ایسے ہوں گے کہ ہم نے تو افطار کا سامان کر لیا لیکن کئی ایسے ہوں گے جن کے پاس تو وہ بھی نہیں تو ہمیں خوشیوں کے اندر ان لوگوں کو یاد کرنا چاہیے یاد کرنے کا مقصد یہ نہیں صرف یاد کرے صحیح. بلکہ ان تک پہنچانا چاہیے جتنی اوقات ہو جتنی حیثیت ہو हुँ. لیکن یہاں میں ایک بات یس کر دوں ناظرین کو چاند رات تھی میں غالباً اپنے چاند آتی تھی اور بچوں کی تھوڑی شاپنگ رہ گئی تھی میں شاپنگ کے لیے نکلا تو ہم جیسے رسوائے زمانہ لوگ جو ہوتے ہیں نا جن کو بہت زیادہ لوگ جانتے ہیں تو جگہ جگہ پر لوگ گاڑی کھڑی کر کے ملنا یہ وہ ان میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں باہر بتاؤ میں ہم سے جب ملنے آتے ہیں لوگ تو ہم جب ملتے ہیں تو ہمیں تو یہی ہوتا ہے کہ ہمارے کوئی موتقد ہیں हुँ. یا کوئی عزت کرنے والے ہیں انہیں بعض ایسے ہوتے ہیں مانگنے والے وہ آتے ہیں اسلام علیکم وعلیکم السلام آپ ٹھیک ہے ایک نوجوان بلکہ کئی بلے مجھے اٹھے کٹے نوجوان بالکل اور مانگ رہے بچوں کے لیے کپڑے کے لیے تو خبردار ان لوگوں کو نہ دے کر آپ کو گناہ نہیں کر رہے بلکہ ان کو نہ دیں جو راستے مانگتے ہیں چاہے وہ بچے ہوں چاہے وہ بوڑھے ہوں چاہے وہ خواتین ہوں چاہے وہ نوجوان ہوں اگر راستے میں آپ کو مانگتے ہیں تو یقیناً یہ پیشاور گداگر ہیں ان کو نہ دیا جائے اور دینا ہو تو خود ڈھونڈ کے ایسے لوگوں دیں جو آخری مستحق ہیں صحیح ان لوگوں کو نہ دیں دی میرا پیغام ہے میں بہت ہی شکریہ ادا کرتا ہوں تمام حاضرین کا کہ آپ تشریف لائے اور اس عید کو مزید بار بنا دیا آپ کی کالز شامل کی گئی مزید بار ہو گیا میں آپ لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں دنیا کے کسی بھی خطے میں یہ پروگرام دیکھا جا رہا ہے میں سب کو عید مبارک کہتا ہوں کیو ٹی وی کی جانب سے تمام ٹیم کی جانب سے میرے پاس دو پیغامات ہیں ایک تو حاضرین کے لیے ہے کہ جیسے ہی پروگرام ختم ہو یہ آپ کے لیے ہے نہیں آپ ہی نہیں, نہیں اس کو چک کر وہ انتظام میرا ہے انشاءاللہ نے کیسے کہا اور جیسے ہی انشاءاللہ ختم ہو یہ تو حاضرین کے لیے پیغام ہے اور ایک ناظرین کے لیے پیغام ہے کہ آپ ان لوگوں کو بھی یاد رکھیں کہ جن کی عید آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جن کی عید وہ مسرتیں لے کر نہیں آ رہی ہے وہ خوشیاں لے کر نہیں آ رہی ہے آپ جن کو یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس انداز میں عید نہیں منا رہے جس طرح عید منانے کا حق ہوتا ہے تقاضا کرتا ہے عید جو خوشیاں لے کر آتا ہے ہر ایک کے لیے لے کر آ رہا ہے یا کس کے لیے لے کر آ رہا ہے ہمیں اس چیز کا بہت زیادہ احساس کرنا ہے ہمیں اس چیز کا بہت زیادہ خیال کرنا ہے کہ ہم ان کے ساتھ رہیں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ نسبتیں قائم رہنی چاہیے کہ جو نسبتیں ہمیں یہاں پر آج لیے ہوئے ہیں آج ہمیں جس طرح سے ہم جن نسبتوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اللہ ہرب العزت وہ نسبتیں قائم رکھے وہ محبتیں قائم رکھے وہ نسبت قائم ہے تو سب کچھ قائم ہے اللہ رب العزت اس طرح کی بہت سی عیدیں ہم سب کو آپ سب کو یہ دیکھنا نصیب فرمائے تحم صابری کو اجازت دیجیے یہ خصوصی پروگرام جو عید ملن کا آپ کے لئے پیش کیا گیا آپ کو یقیناً پسند آیا ہوگا مزاح بھی رہا لیکن ہم نے کوشش کی کہ اس میں کسی کی دلازاری نہ ہوئی ہو کسی کی وجہ سے اگر کوئی کسی کی دلازاری ہوئی ہو تو میں معدر چاہتا ہوں بہت شکریہ